کہ احبار اور روحبان کی اطاعت کرتے ہیں وہ جو حلال کرتے ہیں تو یہ حلال ہیں وہ جو حرام کرتے ہیں الا تخذہ گنا بادن ارباب مند نہیں پکڑے گا نہیں پکڑیں گے ہم بازوں کو ارباب ارباب جمع رب کے پالنے والا یعنی وہ جو حلال کرے تو ہم اس کو حلال کہیں گے وہ جو حرام کہیں تو ہم اس کو حرام کہیں گے جیسے آج کل کی موری پیر کہ نظر جائز ہے کہاو اور اس میں دے دو یہ جائز ہے یہ مولود میں دے دو جائز ہے یہ کپڑا تبرو کیے جو لاہ نے کپڑا بن لیا تھا گزشتہ سالوں میں جماعت اسلامی اس کو پہلاتے تھی یہ تبرک ہے وہ جو لاہ نے بن لیا ہے خدا کے بندے یہ کیسے تھے لوگ اس وقت پیسے ڈالتے تھے اور چونتے تھے اور ملاقات کرتے تھے انہوں نے ایک چیز کو متبر کر دیا لوگوں نے بھی کر دیا جاہلوں کا ملک ہے ولاد تختنا بادن ارباب امداللہ ان کی پریتھی میں سے ایک یہ ہے کہ احبار اور روحمان کو ارباب بنایا دوسرا پریتی یار الکتاب حمت حاج بنفی ابراہیم المحاجت الباطرہ دوسرا پریتی یہ ہے کہ کہتے ہیں ابراہیم ہماری دین پہ تھا ابراہیم پہلے رہا ہے اور تم غلط انتظار کرتے ہو تیسرا پلی تھی آئے اٹھاسٹ مدت تو آئے فتح کتاب کبھی دلو نقوم کتاب اس شوق میں ہے کہ تم کو گمراہ کریں پیروں کے پاس مت جاؤ ان کا یہی کوشش ہے کہ تم میں چھت ڈالے گا اور چوتھا پلی تھی اے آل کتاب جمت فرون